مرشد سانی سیدی حسن ادی مشد محبوبی مرشدی و مولائی صدیق کلنگر زمان حضرت سید عشرت جہیر میر صاحب نفر اللہ عمر کے اشعار ناز شریف کے کل فتح اجرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل فتح نبی سے دل میرا رنجور ہے نبائے ہاتھی سے رقتے جنی مدینات نبائے ہاتھ سے رقتے جنی کار بانے زندگی کو چنتی باغ رہی کاربانے زندگی کو چونتی باغے رہی اے مدینہ ہے نوائے ہاتھے وفے اے ہاتھ پہ رفے کار بانے زندگی کو تو نیبان شادی بورے عزل ہے شادی بورے عدل ہے تیری مہراب فصیح جل بگا دو ہے مست پا جائے جدری شاہدور ادل ہے پسی شاہد مورے ادل ہے تیری پہ بابو پسی جل بگائے مست جائے ٹس لے جل بگا گئے اپنا, خاک تیری اپنا خاک پر خاک تی خندر دن ہے رتو ہے اپنا پر سر دنیا کی باپ جس پاپل سنگھے دنیا نے ہاوی دہ ہے جس ہاتھ خاد تیری خندہ ہے اپنا تیری خندہ ہے رقے اپنا پل سنگھ رے دنیا ہاوی دہ ہے جس ہاں پر سر دنیا تیری سوتے ہم سے کردش ہے منا تو لاتے پوری زندہ موجوداتے توری زندہ موجوداتے نوجوداتے تیرے سے سواد سب ہاتے تیرے مبل سے مجھ کر دے اندھی راتیں تیر منگ کر دے اندھی راتے اپنے نیٹو کی لادی نے سرو پگل گٹریا اپنے کی کلا ہے سروں پر کٹریاں شاہو نے گدائی کر کے پلائی ہے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی حیا اپنے مین کی کلاری ہے سروں پر کٹریا تیرے شاہوں نے گدائی کر کے پکلائی اے نا اے ہاتھ سے جلی. زندگی کو تم نے دی مانگے رہی آج نا ہو کر بھی گھر سے بے گانے رہے ہو کر بھی گرسا کوئی سے رہے دسانے مسانے رہے یہ ان لوگوں کے लिए है جو नारे عشق محبت تو بہت لگاتے ہیں لیکن عملی ہی طور پر बिल्कुल پیچھے हैं। عمل بھی تو ہونا چاہیے دعوائے محبت تو عمل دلی ہے دعوی محبت کی دعوی دعویٰ, دعوی ہے محبت کے عملی محبت تو ہے ہی نہیں تو دعوی کیسا کابل صاحب شیر یاد آگے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا بدراٹ کا اصل روپ تجھے دیکھنا ہے گر کا اصل روپ تجھے دیکھنا ہے گر گھر ہے دوستوں نظام او اختر کے سام اصل روپ دیکھنا ہے تو جو ہفتے پہلے ہی ہیں وہاں وہاں نہیں جاؤ دوستوں جاپ ہوں اختر کے سامنے کس طرح ٹر ٹہراتی ہے کس طرح ٹراتی ہے بڑے مزیدار شیر نے اس طرح ٹرکٹر آتی ہے یہ کچھ شاید کسی نے بھی ہے وہی آخری مشرا تو یاد آ رہا ہے پہلا مشرا بھول جاتا ہوں کس طرح ٹر ٹرا ہے تاریخی وہ کس طرح ٹر ٹرا ہے تاریخیوں میں وہ چما جلا کے دیکھ چک کے سامنے کا اصل روپ تجھے دیکھنا ہے گھر اے دوستوں نہ جا مہو اختر کے سامنے کس طرح ٹر ٹراتی ہے تاریخیوں میں وہ شما چلا کے دیکھ چچر کے چچن جو ہے وہ روشنی مارو نے بھی دیکھا ایک دفعہ بہت زور سے ناراض ہوتی ہے چچندر کو روشنی اگر جلا کے ٹکاؤ ٹارچ مارو تو بجائے بھاگنے کے خاموش رہنے اور زور سے بولتی ہے بلی تک ڈر کے بھاگ جائیے میں پلی بھی بھاگی اس کی چیخنا جو ہے وہ اس کا ٹراوا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کو مختلف طریقے دیے ہیں دشمن سے بچنے کے لیے تو جیسے نیولا ہے وہ کانٹے دار اس کے وہ ہوتے ہیں اور اس کو جو بھی کوئی سانپ وغیرہ کو ہے تو وہ فوراً اپنے کانٹے کھڑے کر لیتا ہے اور اس کا ہوجنگ بھی بڑھ جاتا ہے چوہا بھی ہے ہمارے گھر میں چھوٹا سا چوہا آیا چھوٹی نسل کا ہوتا ہے وہ ہمیں پتا چلا نہ وہ چمپ لگا کے ادھر سودھا ادھر سودھا آپ سے تھے سارے گھر میں پھر وہ آ کر وہ یہ اسپرے آتا ہے وہ اسپرے لیا کسی طرح اسپرے سے اس کو چھڑکے بے ہوش وش ہو جائے دودھ پکڑے तो اس उसके اوپر جگہ جگہ بھاگتے تھے وہ پردے پہ پر چڑھ گیا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں چُھا پردوں کو بھی چڑھ جاتا ہے غائب ہو جاتا ہے تو پردے کے اندر بھی چھپا ہو اس اسپرے کیا تو اتنا سا, سا بچہ تھا وہ ایسے بال کھڑے کھڑ کے خو خو خو خو ہم کو پتا نہیں ابھی کھا جائے گا اتنا سا بچہ اور یہی ایسے لوگوں کو شما جلاؤ قرآن و حدیث کی تو کیا, کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے یہ بھاگتے مانتے نہیں ہیں کہا کہ ہو کر جا پختر کے سامنے اور کس طرح ٹٹراتی ہے تاریخیوں میں وہ شما جلا کے دیکھ چچر کے سامنے تو وہ چچر جو ہے وہاں پہ تو وہ بلی جو ہے اس کو کھانا چاہ رہے وہ جیسے عجیب عجیب مندر دیکھے ہم تو ویسے ہی جو ہے یہ لوگ اور بھاگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عجیب جیب باتیں کرتے ہیں کہ اگر اے، اے، اے، پھر فریش بھی بدت ہوا پنکھا بھی بدت ہوا ارے تو تم بھی بدت ہو گئے ہو جائے یہ مطلب کہ اور منا ہے. میں نئی چیز ایجاد کرنا دین میں تھوڑا سا فرق ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدت ہے دین کے لیے نئی چیز استعمال کرنا جیسے آج کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں پہلے نہیں تھے پنکھا استعمال کر رہے ہیں بجلی کے روشنی استعمال کر رہے ہیں اور جو چیز ہے یہ تھوڑی کوئی بات دالنا کو کہتے ہیں اب یہ چار جا چاہے ہیں یہ اس پہ لڑنے لگتے ہیں کہ یہ بھی تو بیدت ہے یہ کیسے بیدت ہوگی ہے یہ تو دین میں معامنت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تو سوال ہے جو اس کو خرچ کرے گا اس پہ بھی سواب ہے اے آشنا ہو کبھی گرتا پیسے بیگانے رہے آشنا ہو کبھی گرتا پیسے بیگانے رہے پائے کیا جوتے ہے رند مستانے رہے پائے دار پھر کیا جوتے ہے रहे مستانے رہے رات گھر چھولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے رات جو دل کے قیش دیوانے رہے جو ہم پر رہے جو ہم جیسے گردے پر رہے جو ہم گردے پر ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے صاف رام رضی اللہ تعالیٰ پوچھ رہی تو کیا محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ ویشمت کے پروانے سے صاحب جہاں جہاں بس لب جاتے تھے اور جاتی تھی ایک دفعہ قیمت جی ہے نا اس لیے اسٹاک مارکیٹ کہنے سے یہ زیادہ متاثر ہوگی خیر یہ بھی کام نہیں کرتے سٹاک مارکیٹ کا ایک دفعہ اردو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جا رہے تھے ہم ذرا اپنی حالت پہ غور کریں ہم کتنی اگر مگر لگاتے ہیں اور صحابہ کا کیا حال تھا کہ اردو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی کا گھر بنا ہوا ہے اس نے انہوں نے کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی قبا سا بنا دیا تھا گھر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کس کا گھر ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلا صاحبی کا گھر آپ نے کچھ فرمایا نہیں پھر جب تشریف لیا ہے اپنے جگہ پر تو وہاں وہ صاحب ہی حاضر ہوئے سلامت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچ لیا جواب نہیں فرمایا دوسری بار سلام کیا پھر جواب نہیں فرمایا تیسری بار سلام کیا پھر جواب نہیں فرمایا تو آپ بہت ہی فکر ہو گئی صاحبہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے صاحب نے کہا میں تو کچھ معلوم نہیں بس اتنا ہوا تھا کہ آپ آب... کے گھر کے راستے سے گزرے اور پوچھا کہ یہ گھر کس کا ہے اور کوباب نہ دیکھا بس اتنا معاملہ ہوا سمجھ گئے کیا معاملہ ہے پورے کے پورے گھر کو دیا اور فرمایا میرے حضرت نے کہ آ اطلاع بھی نہیں کی یعنی یہ جتایا نہیں کہ آپ آپ کے کیسے عاشق ہیں کہتا بھی نہیں کہ ہم آپ کے کیسے عاشق ہیں بس معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں ہے تاکہ پورا گھر ڈال دیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دوبارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا پوچھا کہ کیا ہوا کو بتایا گی تو کیسی دعا نہیں کی ہوگی اللہ یہاں رات بھرے دیوانے رہے رات بھر شو لوگ اس کے کیسے دیوانے رہے یوں رہے ہم جی جی گردی شما परवाने رہے ہم جیسے رہے کھما جب تیری پروزا ہے تو پھر کیا چاہیے کما جب تیری پروزا ہے تو پھر کیا چاہیے دس بھائی بے اختیارے شوق ہونا چاہیے جذے بے اختیارے شوق ہونا چاہیے سماج اب میری بھروسہ ہے تو پھر کیا چاہیے جذے بے اختیار شوق ہونا چاہیے اے مکینہ اے نوارے ہاتھ پہ رقیر کاروبار زندگی کو گھومتی باگے رہی کلپتے ہر نگی سے دل میرا رنگور ہے کلپتے ہجر نبی سے دل میرا رنگور ہے کیا کرے بندے یا دل فوت مجبور ہے کیا کرے بندے یا دل فوت مجبور ہے کلپتے ہجر نبی سے دل میرا رنگ ہے کیا کرے یہ بندہ بت مجبور ہے اے ہم شوب مر مجھے منظور ہے اگوائی اے ہم شوک مر مجھے منظور ہے اللہ گر پی کے شہر میں مد منتھرا مستور ہے, ہے. گرد پی کے شہر میں مد پنچرا مستور ہے اے نواز شو کمر جانا مجھے مزدور ہے گرن بی کے شہر میں مد پن है। مستور ہے باجرا یہ سی پربی باجرا یہ دیش آئے پر کوئے حبیب حبی جانبوں پر ہو نگاہ ہو مگر سوئے حبی جانبوں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب ماجرائے پیش دیش آئے مر گے گو ہدی معجر آئے دیش رائے مر گے کھو ہو ناہے ہو مگر سوئے ہدی ہو, ہو مگر سوئے حدی. اے مدینہ اے ہاتھی پے, پے جلی کاروانے زندگی کو تی رہی شادی نے نورے لگ رہے میرا بو پتی جل بگا ہے جائے تو بولے رہی خواب ترین ہے دنیا ہے جس پر تیری سے حق سے دردش ہے لاتے دن دہی بن موجوداتے مفلوشا کی سب حالات تھے تیرے کش کر دھیرات اپنے بینکوں سروں پر کٹریاں تیروں نے لدائی کر کے करके لائی آپ نا کبھی کر ساتھی سے بےگانے رہے فائدہ جو تیرے مسانے رہے رات بھر جولوں پہ اس کے کیسے دیوا دے رہے یوں رہے من کیسے گر گئے شما کروا دے رہے شما جب تیری پروسا ہے تو پھر کیا چاہیے چمتے جب بھر ہوتا ہے تو پھر کیا چاہیے جن بے بے اختیارے شو ہونا چاہیے جن بھائی بے اختیار شو ہونا چاہیے کلپتے نگی سے میرا رنگ دور ہے کل پتے ندی سے رنجور ہے کیا کریں گے بندے آج بہت مجبور ہے کیا کرے گے بندے آج بہت مجبور ہے اے ہمائے شوق م جانا مجھے منظور ہے گردتی کے شہر میں بد بن میرا مستور ہے گردتی کے شہر میں مد بن مستور ہے گلے کنویں حدی ماجرا یہ دیش آئے بردلے کھو حقیبوں پر ہوگا ہو مگر جی ہو بھوت سوے ہاتی پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن عصلی کا تذکرہ اصلاح نفس فرض عین ہے ایک ساحل ذرا دیر سے آئے تو فرمایا کہ اتنی دیر سے آئے یہاں کیسے کیسے مضمون بیان ہو گئے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب شیخ کے پاس رہو تو خیال رکھو کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے اگر شیخ کچھ باتیں کر رہا ہے تو نفلیں اور معمولات سب چھوڑ دو اور اس کے پاس بیٹھو حضرت تانوی نے فرمایا کہ شیخ کی صحبت میں نفلی معمولات نہیں کرنے چاہیے جس وقت وہ اضافہ جس وقت وہ افادہ کر رہا ہو یعنی دین کی بات کر رہا ہو بلکہ اگر خاموش بھی ہو تب بھی اس کی مجلس میں بیٹھنا ہزار نفلی عبادات سے افضل ہے کیونکہ فرض عین ہے وہاں سے اصلاح ملے گی اور اصلاح فرض عین ہے عالم ہونا حاصل ہونا فرض کے ہے اور متقی ہونا گناہوں سے بچنا یعنی اصلاح ہے نفس فرض گمراہ آنگین سے بچنے کی نصیحت ارشاد فرمایا کہ ایک بہت عمدہ بات یاد آ گئی جس پر سارے بزرگوں کا اجماع ہے اور اجماع امت کے خلاف کرنے والا گمراہ ہے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ارشاد ہے کہ سابقہ بزرگوں سے اپنے حالات پلاتے رہو تمام بزرگوں کے اجما کے خلاف جو کام ہو اسے کبھی نہ کرو قضاء و قدر اللہ کے اختیار میں ہے روزی کا گھٹانا بڑھانا اللہ کے اختیار میں ہے و ستولی اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اختیار قرآن شریف میں بیان کیا ہے تو اللہ کا کلام کیسے غلط ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کے معنی ہے اللہ کی یا کون کلو شیم مسفر ہی ہر شہر اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے چاہے وہ جنات ہو چاہے آصیر ہو چاہے جادو ہو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ساری دنیا اللہ کے حکم کے تابع ہے لہذا گمراہ لوگوں کے پاس جانا ایسے کام کرنا جو اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہوں ہرگز نہ کریں مسلمان عقیدہ خراب کر کے جہنم میں جائے اس سے بہتر ہے کہ صحیح عقیدہ لے کر مر جائے اور جنت میں جائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ موت کا وقت مقرر ہے لا میں سات ولا لاجست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں نے لکھ دیا ہے اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو اور اللہ ہی سے مدد چاہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی زندگی کا ہر عمل بہترین نمونہ حیات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکو فی رسول لقند کان لقوم ر حسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں صورتیں جو پڑھے گا مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رہے گا صحابہ کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں کہ کوئی مصیبت آئی اور عامر کے پاس پہنچ گئے لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ایمان کو نقصان پہنچے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو جنت ہمیشہ کے لیے ہے جہاں موت بھی نہیں اور اگر خدا نہ پاستا ایمان ضائع ہو گیا تو جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے ایمان کو ضائع نہ کرو ہر کام کو مفتی سے پوچھ لو جو متفق ہو ہر کام کو مفتی صاحب سے پوچھ لو جو متقی بھی ہو اللہ سے ڈرنے والا ہو مفتی اگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تب تو مفتی ہے لیکن اگر اللہ سے نہیں ڈرتا تو مفتی نہیں ہے مفت کا ہے معلوم نہیں کیا اسے سے کیا کہہ کہ دے اور خدا سے ڈرنے والا سچی بات کرے گا گناہ اور بےچینی کا عذاب ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ اللہ کا ہو رہے نفس و شیطان کا ہونے والا ظالم ہے جو گناہ پر اصرار کرے گا اس کی آخرت بھی خراب ہوگی دنیا بھی خراب ہوگی نہ دنیا میں چین سے رہے گا نہ آخرت میں چین سے رہے گا کچھ لوگ گناہ گاروں سے سب گناہ گار یہی کہیں گے کہ نفس کو تو مزہ آ جاتا ہے لیکن دل پر ادارے الہی کے جوتے پڑتے ہیں کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ بادشاہ کو پکڑتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے دل پر آزاد نازل کرتا ہے جو غالب جسم سے گناہ کی لذت درآمد کرتا ہے اس کے دل کی کھوپڑی پر آزاد کے جوتے برستے ہیں ذکر شہد کے مشورے سے کرنا چاہیے ارشاد فرمایا کہ ذکر شہد کے مشورے سے کرو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے اور آپ بتاتے کہ تین دفعہ تینوں کل پڑھو یا سات دفعہ ہسبی اللہ پڑھو ہسبی اللہ اللہ اللہ ہی رب کل تو قرآن پاک کیا ہے اور امتی ہزار بار پڑھے تو رسول اللہ کا نا فرمان ہو جائے گا شیخ نائب رسول ہے جتنا وہ ذکر بتائے اس سے زیادہ ذکر نہ کرو لوگ کہتے ہیں کہ ذکر سے منع کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر اللہ تعالیٰ تو کسرت سے ذکر بتا رہے ہیں اور یہ ذکر سے منع کرتے ہیں ذکر کی کثرت کا معیار ہر شخص کا الگ ہے اس لیے وہ مشورہ के کے है ہے پہلوان ایک لاکھ ذکر کرنے سے جس مقام پر پہنچیں گے کمزور اور ضعیف اسی مقام پر پانچ سو بار ذکر سے پہنچ جائے گا کیونکہ پہنچنے والا اپنی طاقت سے نہیں پہنچتا اللہ تعالی کے جذب سے پہنچنا یہ ہے بات واہ یہ ہے باتیں یہ ہوتی اپنے پر نظر ہی نہیں راستہ طے ہوتا ہی اللہ کے جذب سے اللہ نے فرمایا کہ سالے کے محل جو ہوتا ہے جس کو اللہ جلد نہیں فرماتے ہر وقت خطرے میں رہتا ہر وقت کسی وقت بھی گمراہ ہو سکتا ہے کسی وقت بھی مردود ہو سکتا ہے اللہ کا جذب مانگو اللہ کا جلد اللہ نے قرآن پاک میں جو آیت نہ اس آیت کا سبقہ دے کے واسطہ دے کے اللہ سے جلد مانگو کہ اللہ ہم کو نفس و شیطان سے دھوکے سے نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا کر ہمیں جلد فرما لیجیے آپ کا کھینچا ہوا آپ کا جذب کیا ہوا اس کو ساری کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی چاہیں کہ اس کو اللہ سے جدا کر دیں تو وہ نہیں کر سکتی جس کو اللہ تعالیٰ جد فرما لیتے ہیں اللہ نہیں کرو بھی رہ سکتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اللہ کا راستہ اللہ کے جلد ہی سے طے ہوتا ہے پیشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی صالحین کی صحبت میں رہو اگر صالحین کی صحبت میں رہو گے تو گناہ نہیں کرو گے گناہ سے بچنا آسان رہے گا لیکن فطرت خدیسہ خانقاہوں میں بھی گناہ کرا دے تو اس کا سبق پرانی عادت ہے مگر سالحین کی صعبت کی برکت سے وہ گناہ پر قائم نہیں رہے گا توبہ کر کے پاک ہو جائے گا ندامت ہوگی کہ میں کس ماحول میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں دیکھیے فرشتوں کے ماحول میں شیطان بنا کے نہیں اسی طرح ہمارے اندر مادہ شیطانی بھی ہے سالحین کے ماحول میں بھی گناہ ہو سکتا ہے اور خدا فناہ میں رکھے مردود بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی خانقاہ میں رہے تو نازمہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ میں یقیناً بن جاؤں گا خانقاہ میں بھی منظور ہو سکتا ہے اگر شیتانی مادہ ہے اور اس کی اسلام کی فکر نہیں کرتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ بجھا جو اللہ کو اپنی مراد بناتے ہیں وہ کامیاب ہے جو گناہ نہیں چھوڑتا اس نے دراصل اللہ کو مراد نہیں بنایا ہوا ہے اس نے کھانا پینا دن کاٹنا اور ایش کوشی کو مراد بنایا ہوا ہے. لہٰذا جو اللہ کو مراد نہیں بنائے گا وہ اللہ کو نہیں پائے گا جو یرین وجہ ہے اللہ کے مرید ہیں اللہ کو مراد بنانے کے لیے شہر کے پاس رہتے ہیں وہ کامیاب ہیں اس قدیے کو اخذ کر لیجئے یعنی لا جو نئی اول یہ غیر اللہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہر آیت میں ہزاروں علوم رکھے ہیں جو لامحدود ہیں جو مظارے ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ بندے ہال لنگ بھی اللہ کا ارادہ کر کے میرے رسول کے پاس رہتے ہیں اللہ کو اپنا مراد رکھتے ہیں اور اس سے بالنگ بھی اللہ ہی ان کا مراد ہے یعنی آئندہ کے لیے بھی اللہ کا ارادہ رکھتے ہیں رہ گئی قطا تو بشریت کا تقاضا ہے قطع ہو سکتی ہے بڑوں بڑوں سے قطع ہو سکتی ہے یہاں تک کہ عارف بلّہ سے بھی قطا ہو سکتی ہے اللہ قاری نے لکھا ہے کہ حضرت جنید بغدازی سے کسی نے پوچھا کہ کیا عارف بلّا بھی خطا کر سکتا ہے فخر برق سر تو حضرت جنید نے اپنا سر جا لیا اور قرآن پاک آیت تلاوت فرمائی قدرا قدر غالب آ جائے گی زور برشریت سے نفس سے مغلوب ہو کر عارف سے بھی خطا ہو سکتی ہے لیکن عام خطا میں اور اس میں کیا فرق ہوگا عام فتہ کار میں اور اس میں کیا فرق ہوگا کہ عام فتح کار پر تو گناہ ایسا ہے جیسے ناک پر مکھھی بیٹھ جائے لیکن عارف بلّہ اگر کبھی پھسل گیا تو اس کی توبہ بھی اس مقام کی ہوگی جس درجہ دل میں اللہ کی محبت ہوگی اسی درجے کی اس کی توبہ بھی ہوتی ہے یہ کلیجا اللہ کے سامنے رکھ دے گا خون کے آنسو بہا دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس توثیق ربر کو تم اپنے رب سے مفرت اس طور پھر نہیں فرمایا اور ابکم فرمایا تاکہ میرے بندوں کو امید ہو کہ پالنے کی محبت ہوتی ہے پالنے والا جلد معاف کر دیتا ہے انہوں کا نفارا وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے عارف نہیں وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے غافر نہیں غفار ہے جو موازنہ کا سیوا ہے وفار کے حلف کو کھینچتے چلے جاؤ یہاں سے آسمان تک کھینچو تو حلف ہی رہے گا مطلب یہ کہ اس کی مفرت کی انتہا نہیں ہے گناہ سے پہلے تو گناہ سے کرتے رہو کانپتے رہو لیکن اگر گناہ ہو جائے تو مایوس بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو وہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں یہاں تک کہ جس بندے کو مقبول فرما لیتے ہیں اس کی رسوائیوں کا تدارک بھی فرما دیتے ہیں اپنا بیٹا اگر رسوا ہو جائے تو باپ اگر بادشاہ ہے تو بیٹے کو کوئی بڑی پوسٹ دے دیتا ہے مثلاً صوبے کا گورنر بنا دے گا ایسے ہی جس بندے سے خطا ہو گئی اور وہ نادم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی اور بے آبری کی تلاشی بھی فرما دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ابدال قطب یا قطب الفتاب بنا دے گا یا کوئی کرامت اس سے ثابت کرا دے گا تاکہ میرے بندے کی رسوائیاں تل جائیں اور اس کی دلت رفع ہو جائے امن آتا تو برمی نہ آئندہ کرتا سب اللہ تعالیٰ قبول فرما لے امن کی توحفیظ مسیح فرما لے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق بچوں پہ بھی بڑے شیطان سوا رہتا ہے بچے جو ہے کبھی نیک کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں خاص طور سے جو حافظ بچے کرتے ہیں ان پہ تو بہت شیطان آتا ہے مدرسے جاتے ہیں اس پہ بہت شیطان آتا ہے اس کو راستے سے بہکاتا ہے کوشش کرتا ہے نماز کو جاتا ہے تو نماز بھی بہت آتا ہے اور بجائے نماز پڑھانے کی اور بہتاتا ہے کہ چلو ذرا بازار میں رنگ رلیاں دیکھیں ذرا ادھر چلے جاتے ذرا ادھر چلے جاتے بچوں کو بھی بہکا دیتا ہے اور پھر عادت خراب کر دیتا ہے بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں خدا کا خوف ایسا نہیں ہوتا اور سوچتے ہیں بس یہ ہی ایسی باتیں اور خیالی باتیں ہوتی ہیں بڑے ہوں گے تو دیکھی جائے گی حالانکہ جب بچہ دس کا ہو جائے تو اس کو پابندی نماز کی پابندی کرانی چاہیے اور نہ پڑھنے پہ اس کی پٹائی کرنے کا بھی حکومت لیکن بچے جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہ کئی ادھر ادھر کھیل کود میں لگ جاتے ہیں شیطان بچوں کو ہی دے ہے اور بارہ برس کے بعد تو نماز تو ویسے ہے جو ہے ضروری ہو جاتی ہے اور بالغ ہو جائے گا تو پھر تو اس کی سزا و جزا بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے آمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ